باللہ الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم آیت اللذی اللذی کے رحمان سور معاون تیسری بار کے صورتوں میں سے سورہ مبارکہ ہجرت سے پہلے نازل ہونے والے صورتوں میں سے ہے اس سورہ مبارکہ میں ایک رکو سات آیتیں پچیس کلمات اور ایک سو پچیس حروف ہے اس سورہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے آخرت پر ایمان نہ لانے کے جو منفی اثرات انسان کے اخلاق پر پڑتے ہیں اللہ نے خصوصیت کے ساتھ اس کا تذکر کیا اور ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالی نے منافقین کے کچھ حالات اور طرز عمل بھی بیان فرمائے ہیں کہ ان کا وہ طرز عمل اور ان کا وہ احدافی معیار بھی آخرت اور اللہ پر پختہ یقین اور ایمان نہ رکھنے کا نتیجہ ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان واقعات کے بیان کرنے سے بندوں کو دو باتوں کی تاکید کرتا ہے ایک تو یہ کہ آخر پر ایمان لایا جائے اور دوسری بات یہ کہ وہ ایمان بھی نام کا نہ ہو بلکہ دل کے اچھا گہرائیوں سے اللہ کے رسول کے ان پر بیان کردہ حقائق کو تسلیم کر لیا جائے جو انہوں نے اللہ کے ناظر کرنے کے وجہ سے لوگوں کے سامنے بیان فرمائے اور جن پر عمل پیرا ہونے سے ہی انسان اخلاقیات کے بلندیوں کو چھو سکتا ہے لیکن اگر یہ انسان اللہ کے ان ناظر کردہ اخلاقیات پر عمل پیرا ہی اختیار نہیں کرے گا تو یہ انسان انسانوں کے معاشرے میں دوسرے انسانوں کے لیے آزاد خدا بندی بن کر رہے گا جس سے صرف یہ نہیں کہ صرف اس کا نقصان ہو جائے گا بلکہ اس کے اس منافقانہ اور منکرانہ طرز عمل سے دوسرے بندگان خدا بھی پریشان خال رہیں گے اس سلسلے میں تاریخ روایات میں ابو جہل کا ایک واقعہ نقل کیا گیا ہے جس سے اس اسر مبارکہ کے سمجھنے میں بڑی مدد ملتی ہے اور آسانی ہو جاتی ہے اہلام نبوہ میں یہ روایت نقل کی گئی ہے کہ ابو جہل ایک یتیم شخص کا وسیع یہ یتیم بچہ جب اس کا والد فوت ہو رہا تھا تو اس نے اپنے مالی متروکہ کو ابو جہل کے قبضے میں دے دیا تھا کہ آپ نے اس میں سے میرے اہل و عیال کی ضروریات کو پورا کرنا ہے اس لیے کہ یہ بڑا نامور شخص تھا اس فوت ہونے والے شخص کا بچہ ایک روز اس حالت میں اس کے پاس آیا کہ اس کے بدن پر کپڑے تک نہ دے اور اس نے گڑ گڑا کر اتجا کی کہ اس کے باپ کے چوڑے ہوئے مان میں سے وہ اسے کچھ نہیں دے مگر اس جانب نے اس کی طرف توجہ تک نہ کی وہ کڑے کھے کار مایوس ہو کر پلٹنے لگا ابو جہل کے پاس قریش کے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے جو ابو جہل کی طرح ہی اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالف تھے انہوں نے اظہار شرارت اس سے کہا کہ وہ بچہ اچھا محمد کے پاس جا کر شکایت کر دو کہ وہ ابو جہل سے تمہاری سفارش کر کے ہیں میں مان دلوا دیں بچہ نا واقف تھا کہ ابو جل کا حضور سے کیا تعلق ہے اور یہ بدقسمت اس بچے کو کس غرض کے لیے یہ مشورہ دے رہے ہیں تو نہ بچہ اچھا تو بچہ اچھا تھا وہ ان کے بات کو سن کر سیدھا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں پہنچ گیا کیونکہ ابو جہل کا حجرا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو گھر تھا حجرہ تھا وہ قریب طریقے اتنے دور نہیں تھے مکہ مکرمہ میں جہاں وزو خانے بنے ہیں استنجا خانے بنے ہیں یہ ابو جہل کا کرتا اور جہاں مکتبہ ہے یہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرتا وہ بچہ دوڑتا ہوا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا اور اپنا حال آپ سے بیان کیا آپ اسی وقت ہوئے اور اسے ساتھ لے کر اپنے بدترین دشمن ابو جہل کے تشریف لے آئے آپ کو دیکھ کر ابو جہل کھڑا ہوا اور جب آپ نے فرمایا کہ اس بچے کا حق اسے دے دو تو وہ فوراً مان کیا اور اس کا مان لا کر اسے لے دیا قریش کے سردار منہ دیکھنے لگے کہ بھی ان دونوں کے کی درمیان کیا معاملہ پیش آتا ہے اور وہ کسی مزے دار کی امید کر رہے تھے مگر جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا تو حیران ہو کر ابو ابوجال کے پاس آئے اور تانا دینے لگے کہ تم بھی اپنا دین چھوڑ گیا ہو اس نے کہا خدا کی قسم میں نے اپنا دین نہیں چھوڑا مگر مجھے ایسا محسوس ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں بائیں ایک ایک ہربا ہے جو میرے اندر گھس جائے گا اگر میں نے ذرا بھی ان کی مرضی کے خلاف حرکت کی اس واقعہ سے نہ صرف یہ معلوم ہوتا, ہوتا ہے کہ اس زمانے میں عرب کے سب سے زیادہ ترقی یافتہ اور معذر قبیلے تک کے بڑے بڑے سرداروں کا یتیموں اور دوسری بے یار اور مددگار لوگوں کے ساتھ کیا سلوک ہوتا تھا بلکہ یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس بلند اخلاق کے مالک تھے اور آپ کے اس اخلاق کا آپ کے بدترین دشمنوں تک پر کیا روک تھا اسی طرح کے کئی روایات اور بھی ہیں جن میں یتیموں کے ساتھ ان لوگوں کے بے انصاف رویوں کا تذکر کیا گیا ہے جو انہوں نے ان کمزور مخلوق کے ساتھ اس بنا پر جائز اور روا رکھے تھے کہ یہ اپنے اس رویے کے بارے میں کسی کے سامنے اپنے آپ کو جواب نہیں سمجھتے تھے اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مبارکہ میں ایسے رویہ اور طرز اختیار کر رکھنے والوں کے مذمت فرمائی اور تاکید کی کہ ایسے رویے اور ناپسندیدہ اخلاقیات سے فوری طور پہ تو اور طائب ہونا چاہیے ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کے لیے آزاد علی بحتا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بے حد محربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے اور آئی طلبی کیا آپ نے دیکھا ہے اس شخص کو جو قزب و جو جکلاتا ہے آخرت کے دن کو فضا نکلبی بس یہی ہے بولو یعنی یہ انہی قماش اور انہی اخلاق کے حاملین میں سے ہیں یا دو یتیم جو یتیموں کو دکے دیتے ہیں دکا دینا آئن کے اوپر شد پڑنا ضروری ہے یا دو دکا دینا اور اس کو شد کے بغیر دال کے اوپر جزم پڑھ کر کے پڑھنا درست نہیں ہے اس کے معنی غلط ہو جاتے ہیں اگر اس کو ید الیتیم پڑھا جائے تو اس کا مطلب ہے پس یہی وہ شخص ہے جو یتیم کو بلاتا ہے یعنی معنی بالکل مخالف ہو جاتے ہیں اس لیے اس لفظ کو جھٹکے کے ساتھ زور کے ساتھ پڑھنا چاہیے فضائل یا دو التیم پس یہی ہے وہ شخص جو دکے دیتا ہے یتیم کو اور اس کی مثال ابو جہل کے واقعات کے حوالے سے ابھی آرض کیجیے ولا یا خبل مسکین اور یہ لوگوں کو امادہ نہیں کرتا مساکین کے کھانا کنانے پر کیونکہ ضرورت مندوں کی ضروریات کو پورا کرنا جائز طریقے سے اللہ کے ہاں پسندیدہ اخلاقیات میں سے ایک ہے اور اللہ کی طرف سے ایسے اخلاقیات کے اپنانے والوں کو اجر و ثواب سے نوازا جاتا ہے لیکن اگر کسی کے پاس اپنا اللہ کا دیا ہوا اتنا کچھ نہیں ہے کہ جس سے وہ اپنے علاوہ اللہ کے ضرورت مند بندوں کی ضروریات کو بھی پورا کر سکے تو کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ دوسروں کو وہ ان کی مدد پر امادہ کریں تو اللہ فرماتا ہے کہ خود تو ان کی حالت یہ ہے کہ ضرورت مندوں کو دھکے دے کر نکالتے ہیں اور دوسروں کو بھی ان کے گانا گرانے پر امادہ اور برائیں گا نہیں کرتے فوائد المسلی بس بربادی ہے ان نمازوں کے لیے اللہ دینسلا جو اپنے نماز سے غفلت برتتے ہیں اللہ یون اور وہ جو ریاکاری کرتے ہیں دکھلاوا کرتے ہیں وہ یم اور منع کرتے ہیں عام دیے جانے والی چیز کو بھی ان آیات مبارکہ میں جو ایک جملہ اللہ نے واضح فرمایا ہے کہ فوائد المسلیم یہ جو الفاظ استعمال کیے یہ گئے ہیں یہاں اس کا معنی ہے ان لوگوں کے لیے بربادی کہ جن کا حال یہ ہے کہ یہ نماز کے ادائیگی میں کھوتاحیاں برتتے ہیں تصاہل برتتے ہیں یہ وہ مناسبین ہے جو اپنے مفادات کے حصول کے لیے بظاہر مسلمانوں میں شامل ہو گئے اور مسلمانوں کو دیکھا دیکھی جب بھی انہوں نے مسلمانوں کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا تو یہ بھی ان کے ساتھ پڑھنے لگے وہ لوگ کیونکہ بظاہر مسلمان ہونے کے باوجود آخرت کو جھوٹ سمجھتے ہیں اس لیے اللہ تبارک کو طلاق فرماتے ہیں کہ وہ اپنے لیے تباہی اور بربادی کا سامان کر رہے ہیں مسلم کے معنی نماز پڑھنے والوں کے ہیں لیکن یہاں پہ اس امراض وہ سستی اور کاہلی نہیں ہے جو بعض مرتبہ مسلمانوں کو نماز کی ادائیگی کے دوران بشری کمزوریوں کی وجہ سے لہر دیتی ہے بلکہ اس سستی اور کاہلی مراد وہ سستی اور کاہری ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگلے جملے میں بیان فرمائی ہے اور اس کے لیے ساہون کا جملہ استعمال کیا گیا ہے اگر فی صلاتہم کے الفاظ استعمال ہوتے تو مطلب یہ ہوتا کہ وہ اپنے نماز میں بھولتے ہیں لیکن نماز پڑھتے پڑھتے کچھ بھول جانا شریعت میں منافقت تو درکنار گناہ بھی نہیں ہے بلکہ سرے سے کوئی عیب یا قابلِ غریب بات تک نہیں ہے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نماز میں بول رہے ہوئی ہے اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تلاشی کے لیے سید صاحب کا طریقہ مقرر فرمایا لیکن اس کے برعکس خان صلاح ساہون کے معنی یہ ہے کہ وہ اپنی نماز سے غافل ہے نماز پڑھی تو اور نہ پڑھی تو دونوں کی ان کی نگاہ میں کوئی اہمیت نہیں ہے کبھی پڑھتے ہیں کبھی نہیں پڑھتے پڑھتے ہیں تو اس طرح نماز کے وقت کو ٹانگتے رہتے ہیں اور جب وہ بالکل ختم ہونے کے قریب ہوتا ہے تو اٹھ کر جلدی جلدی چند ٹونگے مار لیتے ہیں یا نماز کے لیے اٹھتے ہیں تو بے دلی کے ساتھ اٹھتے ہیں اور بادل ناخواستہ پڑھ لیتے ہیں جیسے کوئی مصیبت ہے جو ان پر نازل ہو گئی ہو یا نماز پڑھتے ہیں لیکن نمازوں سے تحافل برتتے ہیں نمازوں میں دائیں بائیں دیکھتے ہیں جان بوجھ کر کپڑوں سے کہتے ہیں اور سسری کا یہ عالم ہے کہ جمائیوں لے رہے ہوتے ہیں اللہ کی یاد کا کوئی تک ان کے اندر نہیں ہوتا پوری نماز میں نہ ان کو یہ احساس ہوتا ہے کہ وہ نماز پڑھ رہے ہیں اور نہ یہ خیال رہتا ہے کہ انہوں نے کیا پڑھا ہے پڑھ تو نماز رہے ہوتے ہیں لیکن ان کا دل کے لیے اور پڑا رہتا ہے اور جلتی جلتی وہ نماز کسی صورت بنا کر وہ اپنے آپ کو لوگوں کی کاغذوں میں تو نمازی شمار کرا لیتے ہیں لیکن نماز کا جو مقصد ہے وہ ان کو حاصل نہیں ہوتا اس لیے کہ انہوں نے وہ نماز اس مقصد کے کی حصول کے لیے نہیں بلکہ لوگوں کو دکھلاوے کے لیے پڑھی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حادثی میں آتا ہے آپ نے فرمایا کہ تل کا سولاسب تل کا سولاسب تل کا سولا فرمایا قبل شمس حد بین ارن شیطان کام فنک اور اربان لا حسیہ اللہ خلیل کی یہ مناسب کی نماز ہے کہ بندہ بیٹھا رہا ہے بیٹھا رہا ہے یہاں تک کے سورج غروب ہونے لگے اور پھر یہ اٹھ کر کے دو چار سیفی کر لیتا ہے اور سمجھتا ہے کہ میں نے اللہ کا حق ادا کر دیا ہے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک اور حدیث ہیں حضرت محب نصاب کے حوالے سے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان لوگوں کے بارے میں پوچھا تھا جو نماز سے غفلت پر رکھتے ہیں آپ نے فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز کو اس وقت دال کر پڑتے ہیں جب نماز کے ادائیگی کے وقت ہو اسی طرح بےشمار روایات ہیں جن میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے اس ناپسندیدہ طرز عمل کا تذکرہ فرمایا ہے کہ جو طرز عمل انہوں نے نماز کی ادائیگی کے بارے میں اختیار کیا ہوتا ہے جب نماز کی ادائیگی کے لیے آزاد ہوتی ہے تو انہیں پرواہ تک نہیں ہوتی کہ آخر یہ مسجد سے آنے والے آواز کس غالب سے ہے اور کس کے حکم سے ہے اور جس کام کے لیے بلایا جا رہا ہے وہ کام کس کے کہنے پر کیا جانا ہے وہ اس سے بے فکر ہوتے ہیں اور اللہ کے خواہش کے مقابلے میں اپنے خواہشوں کو یہ مقدم جانتے ہوئے اللہ کے سامنے بروقت نماز کی ادائیگی سے کبھی کترانے میں مصروف ہوتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انسان کا یہ اخلاقی طرز عمل اس کو دنیا میں بندوں کے اوپر مظالم کے کرنے پر ابارتا ہے جس کو خدا کا خوف نہیں اسے اور کس اس کا خوف ہو سکتا ہے جو اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جواب نہیں سمجھتا اس کی جینے جو آئے پھر وہ کرتا چلا جاتا ہے ظاہر بات ہے کہ وہ اپنے آپ کو کسی کے سامنے جواب دے جو نہیں سمجھتا وہ آخر تاوانہ الحمد للہ